بدی چیرے کے ناظرین کو یہ بات ارض کرتا چلو کہ ہمارے دنیا بھر میں بہت سارے جامعت المدینہ ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جامعت المدینہ ہے ساڑھے تین سو سے زیادہ کی تعداد بتائی جاتی ہے اور جس میں ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلام بہنیں درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یعنی عالم کورس جس کو ہم کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں اسی میں ہمارے یہ کچھ ان میں وہ طلبا ہیں جن کا اس سال سے نظامی پورا ہوا ہے وہ مطلب ابھی ان کا ایک امتحان باقی تنظیم کے امتحانات باقی ہے نا جامعہ تنظیم کے ہو گئے جامعہ کے ان کے ابھی امتحانات باقی ہیں قالباً پیر سے پیر سے ان کے پیپر ہیں اس کے بعد درس نظامی ایک طرح سے ان کا پورا ہو جاتا تو باب المدینہ سمیت سردار آباد میں بھی ہمارا دور حدیث مرکز اولیاء لاہور میں بھی دور حدیث ہو رہا ہے اور حیدرآباد ڈیرا اسماعل خان میں تو نہیں ہے نا حیدرآباد چار جگہ پر ہو رہا ہے دور حدیث چار جگہوں پر ہو رہا ہے ان میں سے ایک عالمی مندی مرکز فیضان مدینہ بھی شامل ہے مگر یہ سعادت فیضان مدینہ میں درس نظامی کرنے والے دورہ کرنے والے اسلام بھائیوں کو کہ یہ آج بھی باپا کے ساتھ ہیں اور بعض اوقات عموماً وقتاً فوقتاً یہ سعادت ملتی رہتی ہے تو درس نظامی یہ عالم بنانے والا ایک ذریعہ ہے یہی ایک ذریعہ اگرچہ نہیں ہے مگر بڑا اہم اور بڑا نمایاں یہ ایک ذریعہ ہے کہ سات یا آٹھ سال تک ایک طالب علم درس نظامی کرتے ہیں اور دینی کتب جو ایک نصاب ایک سلیبس کا مطالعہ کرتے ہیں اساتذہ ان کو عربی سکھاتے ہیں اور اس درس نظامی کے ذریعے یہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی لیاقت پیدا کرتے ہیں صلاحیت پیدا کرتے ہیں کسی صورت یا درس نظامی کے ذریعے ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے میں کامیاب ہوں پھر اساتذہ کی انفرادی کوشش ہوتی ہے پھر خود پڑھنے والے کا ایک اپنا اپنی دلچسپی ہوتی ہے چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو طالب علم وہی ترقی کرتا ہے جو خود اس کی ایک سیلف اسٹرگل جس کو کہتے ہیں ایک ذاتی طور پر کوشش ہوتی ہے جو طالب علم کتاب اسکول میں جا کر کھولے یا مدرسے میں جا کر کھولے جامعہ میں جا کر کھولے پھر آنے کے بعد بند کر دے اور پھر اگلے دن ہی جا کر وہ کتابوں کا مو دیکھے تو ایسے طلبا عموماً ترقیہ نہیں کرتے ترقی کرنے والے طالب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے پھر جب یہ تعلیمی دور پورا ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک سیلف اسٹیڈی مزید یہ دور چلتا ہے ابالشاء اللہ ہمارے اسلام بھائی جیسے ابھی امتحان وغیرہ سبھی فارغ ہو ہی جائیں گے رمضان مبارک میں یکم رمضان سے داخلے شروع ہو رہے ہیں باپو باپو موجود داخلے کب سے شروع ہو رہے ہیں یکم رمضان سے اور کب سے کب تک یقم رمضان سے چھ شوال المکرم تک درس نظامی کے داخلوں کا سلسلہ ہوگا تو سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ دعوت دوں گا کہ اپنے بچوں کو عالم بنانے کی کوشش کریں اگر ہم سب ایک ہی سمت چلے ہمارا ایک ہی نظریہ ہوا مارکیٹ آباد کرنے کا دفاتر آباد کرنے کا یا دنیاوی پروفیشنلس ہیں اس کو ہی طرف بڑھنے کا اس کو آباد کرنے کا تو اشقان رسول غور کرے پھر مساجد کو کون آباد کرے گا ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو حص کر رہی ہے آئین بن رہی ہے آج ہمارے مدارس میں حفاظ ملتے ہیں آج ہمارے جامعہ میں علماء بن رہے ہیں لیکن اس کی تعداد اگر مسلم کمیونٹی کے حساب سے اگر ایز اے کمپیریٹیولی بات کی جائے تو بہت کم ہے بہت کم ہے پھر اس میں یقیناً ایک والدین کی پہلے سوچ بنتی ہے پھر آگے جا کر وہ بنتی ہے تو اگر ہم ایک ایسی تحریک کو ہوا دیں ایسی تحریک مزید اٹھائیں کہ جو ایک نارمل گھرانہ نارمل طبقہ ہے اور جو جن کے گھر والے جن کے والد وغیرہ کاروبار کے ایک ترکیب ہوتی ہے اگر وہ بھی کوشش کر رہے وہ عموماً ایسے لوگ اپنے بچوں کو عالم کم بناتے ہیں مگر نہیں بناتے ایسا بھی نہیں کہتا اگر ایسا طبقہ جو مدنی چینل پر اگر ہو تو یہاں تو ماشاءاللہ میں جن کے ساتھ بیٹھا ہوں ان میں ایک تعداد وہی ہے جو درس نظامی کر رہی ہے ان کے والدین نے انہیں اپنے گھروں سے نکالا اور دعوت اسلامی کے جامع الدینہ کے حوالے کیا اب مزید یہ آگے جو ترقی کے زینے چڑھیں لیکن اب ایسے والدین جنہوں نے اب تک اپنے بچوں کے متعلق غور ہی نہیں کیا ہاں اب بچہ ہی نہیں پڑھنا چاہتا بچہ ہی نہیں رس نظامی کرنا چاہتا وہی وہ نہیں اس معاملے میں دلچسپی لیتا تو ہمارے نصیب لیکن ایک باپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا عالم ہو یعنی دنیاوی عموماً ہمارا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی اکنامیکلی یا معاشی جو فیوچر ہے وہ ختم ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں یہ عموماً بے روزگار کم ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں نا وہ بے روزگار زیادہ ہوتے ہیں ایک ضرور اس میں تقابل کیا جاتا ہے وہ ہے ان کے مطلب کہ آمدنی کے ذرائع اور آمدنی کا جو ایک لیول ہے وہ تو اس پر امیر سنت نے بہت خوبصورت بات کی دی کہ ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے کا جو سیلری کا ایک آمدنی کا جو ایک معیار ہوتا ہے وہ لیکن اس کو وہ سعادت تو حاصل نہیں ہے نا جو ایک مولانا کو ایک عالم کو حاصل ہے کہ وہ مطلب ایک عالم ہے وہ ایک حافظ ہے وہ قرآن و حدیث کا جاننے والا ہے وہ مسجد کا امام ہے وہ مدرس ہے وہ عالم بنانے والا ہے اس کے ساتھ اتنی مطلب کہ پیاری پیاری سعادتیں لگی ہوئی ہیں تو اتنا سب کچھ اس کے ساتھ وابستہ ہے تو وہ ایک دنیا کے آمدنی کے نام پر اس کے بعد دنیا کی آمدنی ہے دوسرے کے پاس لیکن اس کے بعد یہ ٹائٹلس نہیں ہے جو ٹائٹل ایک مذہبی طبقے کے پاس ہے سوچ سکتا ہے کہ کوئی بے باک آدمی کہتے کہ یا ٹائٹلوں سے پیٹ نہیں بھرتا بات پیٹ بھرنے نہ بھرنے کی نہیں یہ پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے جس کے ساتھ ٹائٹل لگا ہے اس کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے جس کے ساتھ ٹائٹل نہیں لگا اس کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے خواہشیں پوری ہونے نہ ہونے کی بحث ہوتی ہے کہ خواہشات ہماری پوری نہیں ہوتی وانٹیڈ اور انلمیٹڈ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی تو خواہشات پوری نہیں ہوتی پیٹ تو جانور کا بھر جاتا ہے اور ویسے بھی روایتوں کے مضامین آپ سنتے پڑھتے رہتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پر یوں بھروسہ کرو جیسے پرندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ پر توکل کو جیسے توکل کرنے کا حق ہے کہ پرندہ اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے لیکن اپنے گھونسلے میں بھوکا جاتا نہیں ہے تو جو اب کریم زمین کے نیچے پرورش پانے والے جانوروں کو حیوانوں کو غذا مہیا فرماتا ہے تو زمین پر چلنے والا وہ بھی اشرف المخلوقات میں اگر کوئی شخص ہے تو اس کو کسے مطلب کے اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے حصے کی روزی نہ دے کیونکہ زمین پر لگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رسک اللہ نے اپنے ذمے کرم پر نہ لیا ہو رسک پورا ہو جائے گا اس دن ٹینشن کی کیا بات ہے اس دن ویسے اپنے مر جانا ہے جتنی پورا ہو جائے گا وہ دن ویسے بندے نے جانا ہم جب تک زندہ ہی تب تک ہمارا رسک پورا نہیں ہوگا تو ہم, ہم تو رسک پورا کر کے جائیں گے اس سے پہلے جائے گا کون ایک, یہی ایک نظام ہے کہ رسک پورا ہوتا ہے اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کچھ نیک لوگوں کا قافلہ کہیں تبلیغ دین کے لیے نیکی کی دعوت کے لیے سفر پر تھا تو راستے میں ان کی نظر ایک آگ پرست پر پڑی مجوسی جس کو ہم کہتے ہیں انہوں نے اسے نکی کی دعوت پیش کی اللہ وحدہ اللہ شریک کی وحدانیت کی طرف اس کو بلایا وہ مشرک شرک کر رہا تھا اس سے ان کی نکی کی دعوت سمجھ میں آئی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی وہ کلیما پر کے مسلمان ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان بزرگوں کے ساتھ وہ بھی نو مسلم چل پڑا سفر کرتے کرتے پھر ایک منزل آئی کہ جہاں پر انہوں نے کسی اور سمت جانا تھا اس نے کسی اور سمجھانا تھا جب وہ سفر کر کے جب جدائی کا وقت آیا تو ان بزرگوں نے کچھ رقم نکال کر انہیں دی کہ یہ رکھیے آپ کو راستے میں کام آئے گی تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ بھی عجیب لوگ ہو کی دعوت بھی دیتے ہو اور پھر یہ بھی کرتے ہو جی کیا ہو گئے آپ کو کا جب میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں تھا شرک کرتا تھا اس رب نے اس مجھے بھوکا نہیں رکھا اب تو میں اس کی وحدانیت کا ہوں اس پر ایمان لا چکا ہوں کیا وہ مجھے بھوکا رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے میں مانتا ہوں کہ اس وقت موجودہ دور میں مذہبی طبقے کے لیے جو ذرائع آمدنی کے جو راستے ہیں اس میں اور جو دنیاوی سکلز کے لوگ ہوتے ہیں کوئی پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کے لیے جو ذرائع آمدنی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بہت فرق ہے میں مانتا ہوں اس کو لیکن دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو برکتیں ہیں نا اور جو انعام اور اکرام ہے دنیا اور آخرت کے حوالے سے دونوں حوالے سے اور جو عزت کا معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ایک مذہبی طبقے والے کو ایک عالم کو ایک حافظ کو ایک مسجد کے امام کو دیا ہوا ہے اب اس کو منع کرتا نا تو اس کی ضد ختم نہ ہوتی دے دی اس کے حال پہ چھوڑ دیا مجھے میرا مائک واپس مل گیا یہ پانچ سے دس سیکنڈ میں, میں میں نے شاید اپنی آدھے گھنٹے کی تکلیف کو بچا لیا کیونکہ بچہ ضد کرتا ہے بچہ جب ضد کرتا ہے نا تو ہم اس کے آگے ضد کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اس کو کہتے کیا بچوں کی طرح ضد کر رہا ہوتا ہے حالانکہ ہم بھی اس سے زید کر رہے ہوتے ہیں <laughs> وہ کہہ رہا یہ دو میں نہیں دوں گا نہیں میں دوں نہیں میں نہیں دوں گا چھوڑا کو تو وہ بھی چلاتا ہے ہاں میں لوں گا تو یہ بچے کے ساتھ ضد کرنے سے بچے کی ضد ٹوٹتی نہیں ہے کو ہمیں پتا ہے کہ ضد ہے اس کو تو نہیں پتا یہ ہے اس کو لفظ ہی نہیں سمجھ میں آتی کہ ضد کہتے کس کو ہے تو بچے کی عموماً زد جو ہے نا اس کے متخلاف اگر آپ ضد کریں گے نا تو بعض اوقات بات بنتی نہیں ہے اور اُلٹا وہ اتنا روتا ہے کہ بور کرتا دوسرے کام نہیں کرنے دیتا तो इसका देख रहे ना अभी आप <laughs> मेरे अलहमदल छह <चे> बच्चे हैं। <laughs> तो उमन बच्चों क्या के आगे जिद के आगे जिद नहीं की जाती अजय जा आंगड़ी नाची न संभाल जा होता यह कि इनकी जिद को मोल्ड किया जाता है बाद ओका बहुत मामूली असल हमें बड़ों को जिद चढ़ती है ये मेरा भी तजर्बा है बच्चा प्लेट लेना चाहता है प्लेट ना शीशे की है किसी पेट टूटेगी भी नहीं बच्चा अब हमारी भी नहीं देना है तो कुछ नहीं होना होता उसने लेना होता है देखना होता है ऊपर करना होता है वही छोड़कर बच्चा भाग जाता है फिर अपने ना कटती है अपनी यार कहता है कुछ नहीं तो छोटे छोटे बच्चे भी ना कटते हैं तो बाद ओकात बच्चों के आगे जिद नहीं की जाती में ये कानून हर जगह पर मु... منتبک ہو ہر جگہ پر لگے اس کا نہیں کہتا ایک جنرل گھر گرست بات کر رہا ہوں آپ بھی باسوں کو کبھی نہ ہوئی تو واسطہ پڑے گا تو عموماً بچوں کی جو ضد ہے نا یہ موڈ ہو جاتی ہے موویبل عموماً بچہ موویبل ہوتا ہے کہ یہ نہیں تو یہ صحیح یہ نہیں تو یہ صحیح عموماً بچوں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں تو ان کو اگر آپ مولڈ کرنا سیکھ لیں گے نا موو کرنا سیکھ لیں گے تو آپ کو بھی غصہ کم آئے گا آپ کو چڑچڑاپن آپ کا کم ہوگا بچے کی ضد کے جو آزمائشی لمحات ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گے تو وہ فوراً باتوں کا چیز مانگ رہا ہوتا ہے بولے چکے بیٹا یہ لے لو اب تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا اومن بچہ اس کو چھوڑ کے اس کو تو نہیں پتہ ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اس کو ایک چیز چاہیے تھی یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو بچہ تربیت کے لیے میرا موضوع تبدیل ہو گیا دیکھیے چلیں بچہ تربیت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے یقین مانیں بچے سے اتنی تربیت ہوتی ہے اگر بندہ تربیت حاصل کرنا چاہے بچہ غصے پر قابو پانے کی تربیت میں بڑے ہی مددگار ثابت ہوتا ہے بچے کے ذریعے قوت برداشت بڑھائی جا سکتی ہے بچے کے ذریعے حکمت عملی اختیار کرنے کے مدنی پھول چنے جا سکتے ہیں بچوں کے ذریعے حسد کو بچوں کے ذریعے شکوہ شکایت کو غورت کے سمجھا جا سکتا ہے اس سے بہت سارے فوائد آپ کو اور ہم سب کو حاصل ہو سکتے ہیں بچوں کے آگے ایسا بچہ بننا کہ بچے سے کھیلے ہوئے الگ ہے لیکن ایک ضد کے طور پر بچوں کے آگے بچہ نہیں بنا جاتا ان کو اب بڑے ہیں وہ بچے ہیں بڑے بن کر بچوں کو ٹیکل کرنا سیکھیں نہ کہ بچوں کے ساتھ بچہ بن کر آپ بھی ضد ہو جائے بعض اوقات گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ تم بھی کیا بچوں کے ساتھ ضد کر رہے ہو دے دے اس کو عموماً گھر کے بڑے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا یہ کہتے تم بھی تو ضد کر رہے ہو بچوں کی دے اس کو کیا دوست نہیں میں نہیں دوں گا <laughs> تو بچوں <laughs> وہ بچ... اب زیادہ بچہ ہوتا ہے تو وہ بڑی ضد پر اتر آتا ہے تو بعض اوقات بچے وہ نکل جاتے ہیں اب اس کو میں نے مائک دیا یا تو یہ پڑھتی تو بھی شاید فائدہ ہوتا دے گئی تو بھی فائدہ ہے <laughs> دونوں سورتیں فائدے تھے قالین تو ایسی صورت میں یہ حکمت پہ عملیاں اگر اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ شاء امید تعالیٰ گے فائدہ ہوگا تو چوک ایک بچہ بچہ ہو گیا سلو الحبیب صلی اللہ, صلو اللہ تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو اس سے کم میں مانتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک یہ فضا فضا قائم ہے کہ مذہبی طبقے کی اس طرح ذرائع آمدنی عام آدمی کے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ متلقن نہیں ہے ورنہ بہت سارا ایسا دنیا میں توقع ہے جو مذہبی نہیں ہے نمازی بھی نہیں ہے بالکل نہیں ہے مگر ان کا ذرائع آمدنی بہت کم ہے بڑی مشکل سے وہ بیچارے گزارا کر رہے ہوتے ہیں یہ والدین کو بھی ہے اس لیے میں یہاں پر اس وقت بیٹا آپ سے کم حاضرین سے کم اور جو میرے ناظرین ہیں ان سے میں زیادہ مخاطب ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنانے کی کوشش کریں اور جو مذہبی طبقے کو معاشی طور پر جو پریشانی ہے ان کی اس معاشی پریشانی کے حل پر غور کریں ایک طبقہ اپنے بچوں کو مذہبی طور پر آگے آنے نہیں دیتا عالم بننے اس لیے نہیں دیتا مسجد کا امام نہیں بننے دیتا اس طرح کہ وہ پیش نہیں کرنے دے تاکہ وہ دیکھتا کہ اس کی ذرائع آمدنی کیا ہوگی یہ ایک پرابلم ہے نا اب سارے ماں باپ یہ سوچ کر کہ یہ پرابلم ہے ہم اپنے بچوں کو عالم نہ بن اس پرابلم کو حل کون کرے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج اگر ایک لاکھ عالم بڑھ تو کل نبے ہزار ہو جائیں گے پھر اسی ازار ہو جائیں گے پھر پچاس ازار ہو جائیں گے تو جو جو علماء ہوتے چلے جائیں گے دین کا نظام اس میں کمزوری واقعی ہوگی لہذا میرے مدنی چینل کے ناظرین عاشقا نے رسول یقیناً امید کرتا ہوں کہ آپ دین سے اسلام سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں گے ہمیں اپنے کم از کم گھر میں ایک بچہ ایک لڑکا یہ عالم ہو آپ بھی اس کی اس کو عام کریں میرے اسلامی بھائی بھی مدنی کے ناظرین بھی اس کو عام کرنے کی کوشش کریں نیت کریں ذہن بنائیں کہ میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا حافظ بناؤں گا ان شاء اس سے ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا پھر ہمارا بچہ قیامت کے روز کیا جب ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت میں لے جائیں تو صدقہ جاریہ ہے ثواب جاریہ ہے آپ کی نیک اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آ سکے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اہل علم کی قدر اور علم دین کی محبت کا حصہ اور اس کا جذبہ عطا فرمائے آمین بجاہین نبجیل امین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد توبو اللہ صلو الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد ہم کچھ آپ سے مشورہ کر لیتے ہیں بڑا راست نہیں ہو سکے گا है? نہیں ہو سکے گا تو اگر امیر سنت کی آمد پر موقع ملتا تو پھر ہم دوبارہ براہ راست ہو جائیں گے ابھی کچھ لمحوں کے لیے ہم مندی چینل کے ناظرین سے اجازت لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ضرورت ہوئی موقع ہوا تو آنر ہوں گے ورنہ پھر جیسا چل رہا ہے ویسا چلتے رہیں گے جی ٹھیک ہے کچھ ان کو بھی راز و نیاز کی باتیں کرنی ہوں گی واپس سے اور مندی چیلن کے ناظرین کے ہوتے ہوئے شاید یہ باتیں کر نہ سکے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کیا بچ رہے ہیں مدین جی ایسا بھی مدنی چینل کے ناظرین کو خبریں دکھائیں پھر دیکھیں پھر کون سی خبر آتی ہے اچھا چلے اب مدنی چینل کے ناظرین آپ مدنی خبریں دیکھیں اور اگر موقع ہوا تو مدنی خبروں کے بعد ہم پھر برہ راست آ جائیں گے اگر موقع ہوا تو کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے اماد بھائی دکھا دیئے مدنی چینل کو مدنی خبریں اس میں بھی شب برات کے مناظر ہیں